سل تو سلا مالا سد رسول ماشاء اللہ و تو وسلح محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصباح والصفاء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 ربیل و من شکر فشکر لینب سے من کفرف ان ربی غنی سبحان اللہ منت بلا سدا ہو سد کر آ منو سلو ال سل موت م السلام تو سلام علیک سید یا رسول اللہ والا آل صحاب قیا سیدیا حبی بل اسلام تو سلام علیک سید یا خاتم ب محفل ٹھیکار محمد سلیم صاحب مہمان نے گرامی آئی مل سنت معذر شامین السلام علیکم لمبے بعد آج رانا فریاد ہے اس آجز مطلق دی بارگاہ کا جلہ جل جلا جلالہ اندر کہ ناچیز نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں کامل نجات بخش اور کلمہ حق حق دی توفیق عطا فرماوے یہ سالانہ میں فل جنہیں اس دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی انہوں ساد سعادت دارائن بخشے اور کامل ہدایت عطا فرماو دوستان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع تلام کرانگا اللہ تعالی تو ہم ناشکر شکر کیوں ہوئے میں اس موضوع نس ربی ابل شریف کشمیری دو جگہ سے بیان آج تھا تھے تو سبحان اللہ! تو بلکل ہے اج تیسری تھان سے بالکل نو موضوع بالکل نوا ساری زندگی کسی پاس نہیں سنیا ہونا کیا ہی بات ہے؟ سبحان اللہ! بندہ آباد بندہ آباد بندہ آباد تو غور گور سماعت فرمایا جائے انمول خزانہ حاصل کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ جب محفل ختم کر گے تھا دل فیصلہ کرے گا کہ ساڈے دا مول مل پی گیا ان شاء انشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ عنوان پھر بیان کر دینا کہ ہم نہ شکر صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی ساریا نعمت اعلی ترین نعمت نے کیونکہ جو کچھ کائنات ہے آپسل وہ نعمت اس ماں ہے تو ہومتان نے سونے رب دیا جنگ نے سوال ہے کہ نعمتوں کے باوجود اصل نہ شکرے کم بنے ہیں سمجھن تو پہلا میں جناب سامنے پہل شکر شری حقیقت بیان گا بھی شکر آخ درا ذوقان عزیزم شکر دا نبی پاک دی شریعت مطلب یہ ہوتا کہ جو نعمت خالق عطا فرمائی جی اس کی نعمت مرضی دے مطابق لا شک رکھا جائے سبحان اللہ بات جتھے وہ پسند کرے اتے ہی انہوں استعمال کرنا یہ اس شریعت نبی دے اندر شکر آخیا شک سبحان اللہ شوکر اکلی لحاظ شری لحاظ واجب میں مثال دے کے مسلا سمجھا نا. تاکہ حقیقت شکر دے سامنے آئے کہ اگر پاک کوئی پاک بندہ کسی شلوار دقص کی ہے تڑ پاونی جی این جی این جی اگر او بندہ شلوار نرت چ بننے تو اس بے قدری کیتی کہ کی نہ کیتی بالکل جہا دون والا وہ بھی سڑ جائے گا انہیں آخنا وہی تھانے بیٹھا اللہ یار رد کے یہ طرح کوئی کسی پگ دوں تھے بن لوگ تو کوئی جی دے وہ کنا تے بن اللہ امان درسو کو بے قدرہ ہونا وہ شکر آکھو گے ان کا مطلب یہ نکلیا بھی شکر تکر کا من ہے قدردانی شکر ہوئے گا گیا جو منعم نے انعام دین والے نے نعمت دالے نے جو نعمت بخشیے اس اس دی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے سبحان اللہ یہ ہے شکر ان دے واسطے کچھ شرطان نے کہ جیڑا نعمت دا ان کی نہ فرمانی نہ کیتی جائے نمبر ایک نمبر دو جس نعمت مت دیتی ہے ان دشمن یاری نہ لائی جائیں کیا ہی آپ تو چاندازہ لاؤ تسان جنوب کچھ دو تو اگوں اگلے دن تے دشمنوں کھڑوتا ہوسانے خرینیاں تک سڑ جا سچی گل ہے کہ نہیں سڑ جانا یہ مطلب یہ نکلیا ان دشمن یاری نہ ہو سجنا بگاڑ نہ ہویسری شرط نے جی انہیں سجنا بگاڑی کھڑا بھی انہیں سڑ جانا وہ قدر نہیں پچھانی اس نے پھر وہ شکر نہیں ہویزم مولا کائنات ہر نعمت دال ہے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 بالکل تمیدہ نارا مارنا تمجو سبھان اللہ نلہ یہ سونے رب نے انسان کے ایس جسم چ بڑی نعمت رکھیں کچھ نعمت اس جسم اللہ تعالی پابندی لائی ہے کہ اے میری مرضی دے مطابق لائیاں جان صدقے سبحان اللہ جب مولا دی مرضی دے مطابق نعمت استعمال کی جاوے تو انہوں ہوں ان شکر جب شکر ہوں تو اللہ تعالی نے نعمت شکرانے ادا کرنے کی صورت نعمت اضافے دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ. صدقے صاحب. عمر دراز. مولا تالا نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا نعمت اضافے دا فرما دا والا ان شکر تم لزی دن سبحان اللہ ذرا جیند بولو سبحان سبحان اللہ, اللہ. فرما اگر تسا شکر کرو گے لا بڑھا دا ہوں سمجھا جی مولا سونے نے اک فرمائی اس اکھتا شکرے وے ہے اتے لایا جاوے جتھے مولا پسند فرماوے بیٹا مہربانی کر کے نعرے گا یہ نکلتا ہوں کوئی ہاں بھی حد کے ہاں اے نہ بھی میں ایک گل کراؤں عزیزم اے اکھ سونے رب ت فرمائی سبحان اللہ پابندی بھی لائی کیا ہی بات ہے بے شک ہوں ان کا شکر ہے کہ جتھے رب وحدہ ہو لا شریق کھولن کی اجازت دیتی ہے جب یہ کھلے گی ہوگا شکر ادا جا ہوگا تو پھر مولا کی نعمت اضافے کا وعدہ فرمایا پھر فر اس اک والی نعمت چافا رب یہ نکلتا پہلو ویخ بھی کنڈ پیچھو نہیں سی ویک جب شکر ادا ہو رسالت جشنید ملاد ال نبیم مجاہد اسلام علامہ فضل احمد چشتی صاحب روکنا بولو سبحان اللہ شاد ربانی فرما والی شکر تم لازی دن گم سب شکر کرنا تہاڈا کم نہیں رب قسم کھا کے فرماؤندا ہے نعمتاں وچ اضافہ کرنا میں مولا دا کم ہے کیا ہی بات میرا رب العالمین وعدہ فرمایا ہے جدوں مومن اپنی اکھ تے قاب دلاندا ہے مولا دی مرضی دے مطابق کھولدا ہے اس اکھ نال قران دا دیدار کردا ہے والدین دا دیدار کردا وے جائز دنیاوی کم تے کھولدا وے رب دے پیاریاں دی دید کردا وے قران جناب کعبۃ اللہ دی زیارت ہے دے دربار ٹک دے اپنے جیل مومن ویخ دے جی اپنی اک تاب لا رب وا شری کمالا یہ اکھ چینی لا فرما ہوں فکیر جہا تین نہیں سی گا چھوڑا گاڑا جو تین نظر نہیں سی آزر آئے گا سڑکے جا میرا سا فرما وے رائے تو بلا دل اللہ جمان کا خرد اللہ حکمت سالی فرماندے نہیں میں رب دی ساری خدائی نو انویں نواں جویں hath دے رائی دے دانے نو ویکھنا او خدا دے بندے اجنا بھولیاں نے جنہ بے وقوفاں نے اس اکھ نو جانوراں وانگو کھلا چھڑ دیتا ہوئے او ضرور سامنے ویکھدے نے تے نیڑے ویکھدے نے دور انہاں نوں نظر نہیں اوندا او کنڈ پیچھے نہیں ویکھ سکدے دور نہیں ویکھ سکدے غیب نہیں ویکھ سکدے ہن اپنے اپ تے اس اکھ نو قیاس کر لین جڑی اکھ نے مولا دا شکر ادا کیتا سبحان اللہ اللہ دے دا پاگل کوئی نیو بے ہوفا ضرور اک بنا چک جیسی پر مولا دے پیچھے چلنے جیسی نہیں اللہ, اللہ بڑا اللہ فرق دے دے دے قسم خدا دی کر کے آنا سد کے رب واہ لا شریک مولا سونے نے اس اکھ والی نے متاب لے جے قرآن یا غدو من اب سارے سبحان اللہ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ،, سبحان اللہ رب فرما اپنی اکانو مردو مردو اپنی جھکا کے رکھو اے قید رب لائی رب پسند کرتا ہے آزاد نہ سارے ہی نہ اپنی نظر جھکا کے رکھن خدا دے بندہ جدو اللہ دے فکیرو گر اس نظر سے جیت کا شکراندار فرما رہے رب سونا اس نعمت کہہو جی تا فرما ساری خدائی نیچ رہے تیرے دل دل سارے حالات نو ویخ رہنے سہان لا سبح لا راجی دیا بول سبحال لا سبھان اللہ کیونکہ دل یاد لئی بنایا لے تاریف لئی زبان سبحان اللہ دل یاد لئی بنایا وے تاریف فی زبان اکھیا بنایا سونے دے دیدار واسطے پہ آئی سونے دے دیدار واسطے اس اکھ والی نعمت دکرانہ جا ہوا فا جی ایس زبان والی نعمت شکرانہ دا طاقت سونا فرماؤں پھر کے تک لو دے اندر عمر بن خطاب آواز دے نام شہر ایک ہزار میل دور تو سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ। سبحان تو سوچے یار میری آواز کند تو آگاہ نہیں پی تو ہزار پڑھا چلیا اور زبان ن بھی قید رکھا کیا یہ بات ہے شکر ادا ہے جتھے مولا چلے فاروق آزم اولی توجو نہیں فرمائی سبحان اللہ نہیں نا گلوی کیتی جاوے تو جائز بھی کیتی جاوے نا جڑے پاس منہ مارنا ہوئے آئے تو جانور کا شوکرا ہوتا ہے تو شوکر دا تو وعدہ وا دفے کا ہر زبان چافا ایسا ہویا کہ قوت نور خدا والی اجن آئی کہ بولو فکیر ہوں جتھے بیٹھا ہوئے گا جیت چاہ میں گالری اتحا چڑا گیا بولو چاہی بن جی آ, حضرت رسالا الحامیہ دن لکھے میرا پا گوش فرما ہے مینو رب لال امی نے فرمایا یا گو فل ال آزمان اللہ او غوث آزم میں عرض کیتی جی رب غوث فرمایا جاننے فقیر کنو آخر غوث پاک درسالا الہامیہ نا دے دل سیدی بندہ نواز کے سو دراج کی شرح دوجود آپ فرما نے منو رب نے فرمایا اے گو سم میں آیا جی ربے گوش فرمایا جاننے فقیر کن نہیں میں رب نے فرمایا فکیر آخیا جی شہ ا کو لہو کن سبحان اللہ جدو ارادہ کرے کسی شہ ن دا کن بن جا بن دے مالک ہوئے تو پھر فرمایا فقیر بن گئی جی اس طوجہ فرمائی جے بندہ ایس نک والی نعمت دا شکر ادا فرما نہ جائز شہلو نہ کسی غیر عورت کی خوشبو بھی نہ آن دے وے ایس دے نار، پھر انو رب ان چمکدا انجو ترقی فرماندائی ان انجافا تار فرما سینکڑے میل دور بیٹھا ہو ہو ہو، اپنے یار کی خوشبو لا لا سبحان آہا. اللہ چل حضرت سیدنا یا علیہ السلام سبحان اللہ حضرت جیندہ ہاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ یعقوب علیہ السلام کڑتا حالے دور پہ اوندا سی اپ فرما دے نے انی لا درے حیوصف سبحان میں یوسف بھی خوشبو پہ پانا وا اے اسے شکر مبارک دا نتیجہ سی خدا دے بندے ا کے جاواں میرے پاک نبی کرنالے پاس رخ مبارک فرما کے فرمادیں سان مینوں ادرو رحمان دی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ کرنالے پاسوں میں نو رحمان دی خوشبو آن دی جدر اویس کرنی جمنا سی اویس کرنی جدر حیسن فرکار ادرون دے بارے نبی پاک فرماؤن دے سن میں نو ادرون رحمان دی خوشبو آن دی حضرت میاں شعوت سید لمبیہ موجدہ سی سرکار دا سرکار دی شان مبارک سی محضور دے ایک علام دی چاگل سناوا آہا سبحان سناوا اللہ سناوا جی رجیم دیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ آ شیر ربانی شیر خدا دا پیا جے سرگ پور دے نال سرگ پور دے وچ لاہور دے نال اپ سرکار صدکے جاواں اپ دے مرشد پاک میاں امیر علی صاحب کوٹلا شریف والے جناب میاں صاحب دے گھر مبارک دے نیڑے آونا ہلے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ سرکار اوتھے آن کے گھر مبارک دے کول کھلو گے اوچی جی جناب سا کھچ دے سن لمبے لمبے سا لیندے سن لوکا پچھرا حضور کی دے فرمایا رب دے ولی دی خوشبو اللہ, اللہ <تصفح> نارے تقبیر نار سالت جشن عید ملاد الن نبی برہان اہل سنت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی شہنشاہ شاہ خطابت علامہ فضل احمد صاحب چشتی اگر میری ارد چمنو تو میرا را مارو رب رسول اللہ لے کے فرمانا دور خیر فرمانا بیلیو ایتھوں سانو رب دے کی خوشبو پہ سبحان لا ہے تین تے خوشبو نہیں کسے جمن والے کی بھائی سائنسدان رب د فقیر کیوں خوشبو پیا لک والی نعمت دا وی شکرانہ ادا کی تو بیٹھا ہی. کیا ہی بات ہے چا سبحان اللہ سبحان اللہ توجنال, توجنال سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیکار سب یہ استعمال نہ شراب ہوں الکول ہوں پلیت نہ مراد بولو سبح اللہ سبحان اللہ پلیتی بولو سڑک جاوا خدا اے رب ہاتھ والی نعمت دتی جی ماشاءاللہ اللہ رب پسند کردہ یہ جائد کم کریں جی آرام نات نہ لاوی کسی ناجائد نہ نا فکیر اس ہاتھ والی نعمت قید لا شکر ادا فرما ہے رب یہ ترقی تا فرما ہے پھر بیٹھا جی مرضی ہو جدھر مرضی چاہے ہاتھ لمبا کر کے بے موسم پل چاہتا کردھان اللہ بے میں دا کر دا قسم خدا دی پھر موٹ مٹی دی کے ساتھ چھوڑے پورے لشکر والی مولا نام محمد مرد شروع ریوالور لیا ہوا آپ شاہ صاحب نے پوچھا مولی جی یہ ارد کردے نے ہزور ریوال بارے میں اپنی حفاظت واسطے رکھا ہوا دشمنی والا بندہ ما آپ سکار کو بوری د دنڈا پیاسی آپ نے فرمایا مولی جی انو چھد انو کی کرنا جے آ دنڈا لو جتے رکھ دیوگے دشمن اگر نہیں آسکے گا آہ اکمار سبحان اللہ اللہ اکبر بول سبحان اللہ سبحان اللہ اے قسم خدا ذکر کے اناے ہاتھ والی نعمت ہاتھ والی نعمت دا شکرانہ ہو جاوے رب اینو از راہ ترقی عطا فرما چھڈ دائی اگر جناب والا پیر والی نعمت دا شکرانہ ادا ہووے پیر والی نعمت نو اللہ سونے دی مرضی دے مطابق لایا جاوے نہ قد دی جناب غیر ناجائز کم والنا اٹھایا جاوے صرف نبی دی شریعت دے مطابق کنا قدماں اٹھایا جاوے جتھے رب پسند کردا اوتھے اٹھایا جاوے فرہیسنے اندر ہی جی ساری ہی ساری ہی فقیر واسطے ایک, قدم ہی ای ای ایک قدم ہی اور قسم خدا دی کر کے صدقے سد جنہاں جا جان سمجھ نہیں آئے انہوں نے رب سونے کے ولیاں دی شان سمجھ آ سکتی نہیں پتہ رب کی طاقت فرما کی توجو نہیں فرمائی اور نعمت پیٹ والی نعمت دے کہہ دئی یہ نعمت یہ حرام نہ جائے فضول نہ جائے جاتی نہ ہو جدو شکر ادا شکر ادا ہوں پھر رب انسان بخش دے پورا لشکاری رجا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نو پابند کیسا ایک روٹی نو برکت دیا گے توجہ فوجا دیا فوجا رجائی جا جے بندہ اپنی شرم کہا دی نعمت دیا قدر چ پچھانے مولا دی مرضی کے مطابق شریعت دی پابندی چا چکرے رب آد تم ہو ہوئی جی دیاں گا جمیا جم, جم دیا گا رول رکھی آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات <تستق> بول چاہ سبحان اللہ عمر درات چیزی صاحب جسم خدا دکر کے آنا آتا کر کے پیر غوث پاک دی در سنی ہوئی مجھتے دل فرسانی شیخ احمد صلحان دی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا بیٹا خاجہ معصوم جدو پیدا ہوئے نے خاجہ معصوم سرکار جدو پیدا ہوئے رکھیا اللہ آمدہ مہینہ سی پتر جمدے ہی روزہ رکھی آئے اللہ اکمان نارے تقبیر نار رسالت شان اولیاء شہن خطابت علامہ فضل احمد چشتی صاحب آ کان بھی تھے رب دے بولو جا چاہ خاص آزاد نے جنہ تابندیاں لائی ہیں کیا ہی بات؟ انسان دے آزادی خاطر شریعت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی نہ آزادی خاطر ہوں اس کان آئی نعمت نہ گانا سنے نہ کوئی نجائز کم سنے نجائز گل سنے میم آخر دے حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا مرد کو ایسا غیرتبند ہونا چاہیے غیر عورت اگر حمن دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہے تو مرد کو اس کی آواز بھی نہیں سننی چاہیے سبحان اللہ جو نہیں فرمائی. کیا ہی ہے؟ بول بول جیندیا بول سب کو من دستا جان دفدہ جا بول گیا کدھر آیا اسی. کونڈی ڈنڈا <laughs> دوری ڈنڈا جا. دورے ڈنڈا کے کونڈے ڈنڈے دے بیچو. سرکار فرماؤ دے نے جی عورت کوئی شہ کٹتی ہے پی تو مرد نیواز نہ چنی اللہ اخبار کون فرما دے نے؟ امام غزالی رحمت اللہ میرا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی دی روح مبارک پیش کی حضرت کلیم نو فرمایا دسو امت غزالی رنگا بھی کوئی ہے دیوبندی اشرف علی تھان بھی لکھی جی امداد المشتاق امداد المشتاق بلا وہ امام غزالی رحمت اللہ جنہوں نے بارک قلمدر اقبال بولے صدقے اقبال فرماندہ رہ گئی رسوم ازاں بلالی نہ رہی رہ گئی رسم فلسفہ رہ گیا تلقین نہ رہی واہ واہ صدقے ارے رہ گیا تلقین نہ رہی صدقے چشی صاحب صدقے عمر دراز ہوں جدو مومن اپنے کن والی نعمت دکرانہ ادا رب آکی روسنیا بھی سنیاں پہا سنی چن گئی وہ گلا سنے گا جن کوئی نہیں سن سکتا توجہ لڑا سبحان اللہ قسم خدا کی کے نہ میرا بابا فرید جی میں سیاحت کردیا کردیا رب کرد کردیا ٹردیا کر ٹردیا حضرت موسا کلیم دے دربار تہ سبحان اللہ جدو دربار دے حاضری دتی دے میں جناب موسا کلیم ہال تک بھی دے سن رب نی. کیا ربے اے میرے پروردگاراں دگارا مینو اپنا دیدار چکر آؤ حضرت موسا کلیم قبر شریف ہال تک فرما رہے نے بابا فرید فرما نے میں اپنے کن سنیا ج آخ سلطان بہوی زبان سمجھاؤ سدگے سلطان لارے فیم فرم تن من یار آئی آئی او میں شہر بنایا پل بچ محلہ سو کیتا کیتا آنی الفی بسوں میرا ہو یا تسلہ and love اللہ مفتی محمد فضل احمد صاحب چیشتی برہان سنت اللہ چشتی شہن شاہ خطاب علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی چیشتی تبجو نال بول سبحان سبحال اللہ اللہ. سونے تین سنیا سناواں گا اپنے کن نو صاف کر کے ویک سفائی کر کے وے گی تو صاف چکر پھر سن یار دے بول بھی سنے گا ساری خدائی گا قسم خدا دی کر کے آنا ہوں توجہ فرمائی میں لے کے بیٹھ جا میں چار گھنٹے سنا سکنا توجہ فرمائی ہوں میں اپنے موضوع والا مڑا میں دسنا چاہنا کہ شکر شکر مولا دا ہاں جی کدا وے ذرا جیندیں بول سبحان اللہ شکر مولا کہنا دا او دی مرضی دے مطابق ہر دیتی نمت اطلائی جاوے استعمال کیتی جاوے صدق جامع پھر شکر ادا ہندائی اولاد دیتی جتھے چاوے او میں استعمائی انولار جتھے مولا کے اوتھے انولار انو نبی دی شریعت خلاف نہ چلاویں پھر اولاد دا شکران ادا ہو جاندائی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی رب وحد اولا شریک مولا سنے اے اپنیا نیمتانے دے نے سڈے تو طلب فرمائے شکل تم لا ازیب شکر بے خوش مولا کیفور رحیم دا اگلا بول وین کفر تم گل نہیں کی میں شکر درمان جی نہ شکری کرو گے تے بے شک میرا عذاب سخت اگر تصا نا شکری کرو گے تے میرا عذاب سخت کی مطلب پھر نعمت جڑی دے سکنا وا کھو بھی سکنا وا نہ مینو لگتیا دن پہ آمتا فرما چھونا جے لین پہ آ جاوا پھر کئی پینڈو کٹ کے بار بٹھا دینا توجہ <سلام> بادشاہ ون ملک دے حاکم ون ملتر پھر پھر کے باہر بٹھا چھدنا آجی پھر جیب پھیر دے رہن دے نے آئیوہ ساڈا رائے ویندہ محل کی در گیا آئیوہ ساڈا فلانا مال کی در گیا خدا دے بندے اس اسے واسطے جنہو رب سونے سمجھتا فرمائیے او مولا دی ہرنے مدی قدر پشان دہی سبحان اللہ <سلام> ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اور اگلی گال سن، اگلی گال سن جڑی کرنا بندہ شکر رب کیس ادا کر, ہے کیس شکر کر ہے مردی دے مطابق نعمت استعمال کرنے کے اندر پہلو ایمان یہ ہوے عقیدہ بچ میرا کمال نہیں یہ صرف او دا فضل ہے <سؤال> اللہ بندے کا ایمان کہ جو بھی مینو پیا ملتا ہے رسک معاش زندگی اکھا کن سر تو پیرا تک اولاد کاروبار جو مینو ملتا ہے پیا یہ میرا کمال کوئی نہیں میرے ہنر دا نتیجہ نہیں چھوڑے توجہ جی بندے ہنر دا دخل اپنے کمال دخل کئی بے اولادے مر جاندے نے کئی بارہ بارہ نے توجہ نہیں فرمائی دراز سبھال اللہ کئی کم پتا نہیں چوی چوی گھنٹے کما دینے روزی انہوں دی پوری نہیں ہوتی کن کوم بیٹھے نے کٹے پتہ نہیں کن گنتی تو جس بندے کہ جو مین مل یہ صرف فضل ہے میم آزمانا چاہد ہے کہ میں شکر کرنا یا نہیں کرنا جس کا ایمان ہوا نہ انہیں ضرور ہر وقت اپنے مولا دا شکر کرنا مولا دا جس کا ایمان ہو یہ ہوا کہ جو میں لئی بیٹھا بھائی ہو لیکن ساری گل بات بھی ہے توجہ ٹھیک ہے دینا وہ لیکن گل یہ سانو بھی کوئی آخر پینتڑے آ اصا بھی سہ فن جاننے آ. اے ساڑے فان دے کمالات نے نظریہ رکھنا شکرا ایمان رکھنا ہے جو دیا وہ دن ہے میرا کمال کا بھی نہیں وہ کرے گا شکر ہوں یہ دعوی دعوے دلیل لبا اللہ دے قرآن بات پڑھ دیاں پتا لگے بھی سارے جاگے میری تقریر پتہ ہے سواد آگاہ جانا ویکھے گا نا موضوع میں جتھے کشمیر سب تہلا موضوع لایا نا تو سوبے دار میجر تھی فوجی جہاں جلسہ کراو ایمان نال بندہ ایڈا سکھی ہوئے جس طرح دی میں تقریر سن بیٹھا میں اس دی خدمت حیران ہو گیا میں گواہ بیواہ خلاف بھی گل جاوے نا تے کے تے بندہ ٹر جاوے میں اپنے زمانے دا, دا ولی سمجھنا ایمان سرکار دی شریعت حق کی گل ہو اپنے خلاف بھی خوش ہوا ٹھیک یار میں سی پر سونے دی گل تو بڑی ہے نا. تے بندہ ہاں کوئی چھوٹی گل نہیں گل جی ات بڑے بڑے پیڑ ٹریکٹر روڈ جی ایمان گل ہوا تو تھو با اپنے خلاف تیو شرح دشرا درکر بن جی ات بڑے بڑے پیر ٹریکٹر اوڑے ایمان گل ہوا تھوبا تھو با اپنے خلاف تیو شرح مشرا ملک بن باندھ مگر اپنی ہوں دیکھو ہے کہ جس دا ایمان ہوا <تصفح> کہ میرا کمال نہیں صرف اس مولا کا کمال ہے, بے انہوں دا فضل اس دبتا ہے جس کا نظریہ گا شکر ادا کرے گا ہر میں تین نبیا اس نبی دی مثال تو اس نبی دی گل سنانا رب دے قرآن چو جس نبی نو اللہ تعالی نے دنیاوی ظاہری حکومت انج دی دیتی سی جی کسی نہ سی دن دے نے حضرت السلام رب نے اپنے اس پیغمبر نو بڑا کچھ دیتا سارے نو اج دی شای دین انہوں نے بے سن پرندے ان تابے سن پہاڑ دیتا بے سن سمندر نہ دیتا بے سن جو چاہتے سن جنہوں جا او پتھر تراش کے لایا پتھر آپ نے فرمانا شابش بناو میرا محل جنہ تیار کرنے بناونیا, آپ دے عبادت خانے بناونے جننا ہر وقت خدمت کردیا رہنا ہوں تن پتہ ہے سو سائنس دان ایک کلا جن ایک پاسے توجہ اے نہیں فرمائی اے ایک اے سائنس دان لبے نہ بھی گیا کڑے پاسے پہ سل بمب مار دے رہے اور جن بم ہی مار کرتے رہے حضرت سلحمان پیغمبر نو رب سونے اجنی فوج دشاہی دہل آپ بہا ایڈے سونے پتر آ جکیس آئی سی نا حضرت محل کے فرش تیر رکھے اپنی پنڈلی تو کپڑا نے فرمایا کپڑا ایڈے خوبصورت محلات حضرت سلیمان پیغمبر نو رب دیا حکمت رب دسنا چاہتا سی میں اپنے نبیاں اپنے پیاریا سادگی والی زندگی اللہ میرا سونا حبیب آ جے کچے مکان ہو سڑیا شکیر سن کھجور دے خدیثی دنیا یا کے جلے حضور دے جلے حضور دے چھڑیاں بھی چھت آئی راجی بول سبھان وہ چھڑیاں بھی چھت آئی سن کھجور دے آیا کے جلے حضور دے جلے دے رپنیاں گپرا کا ڈرا یا ہم نے دلا دھے سونے بان دے آ بان گا پے تو کبر کر دنیا کے جلوے حضور دے. جلوے نر تکبیر نر رسالت نر ہے اسلام چشتی محبوب نوج رکھنا رب دسیا سلے مان شاہی اج دیجیے میں دے نہیں سکتا یا لائن قابل نہیں میں دین تیا ویو سلام نو دے چی میں اپنے حبیب نی دے یار واسطے کچھ پسند نہیں میں اپنے حبیب سرکار شاہی کی جہی کسی نوی نہیں مل سکتی قسم خدا کی کرکیاں سن کے جاو میرے پا سلیمان پیغمبر ہوں کو کچھ شاہی موجزے بھی بڑے نے ان ایک موجزہ رب بیان فرمایا جی, حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو حد ذریعے چٹھی پہنچائی سی بلکی اس ودو چٹ پہنچی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم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 آئی میں یہو جہا ہوتے پرندے چیک سٹن گیا یہ موجود ساڈے وا جائے ان پتا لگ جائے یہ عام بادشاہ نہیں رب کی بادشاہی والا بادشاہ مسلمان تے جنت سرکار کر و خان دی خاطر اسی طرح محفل لگی ہے آپ سرکار فرما نے محفل والیا سنا وا راجی دول سبحان اللہ آپ فرما نے کال آئیو حلما لاؤ ائیو کمیا بے ہر شا قبل مسلم ہوں اپنی محفل وال فرما نے محفل والے, والے ہوا وے جڑا انہوں دے مسلمان ہو کے سا بار گا وج پہنچن تو پہلوں پہلو, پہلو اندر تخت لایا ہوجو اللہ تخت لخت اندر لایا ہو جناب نے گل کی کال فری تمل جنیا کبھی کبلان تخو مقام ایک بڑا واج آخر لگا بڑا سرکش جن آخن لگا جناب دی اس محفل برخاست ہونے تو آپ محفل وچوں اٹھن تو پہلو پہلو میں گا لیا گاؤں زہان لا میں پکی گلے طاقت بھی بڑی رکھنا وا ہاں میں امانت دار خیانت نہیں کرا پاکستانی گورا ڈنڈی مار لوا نہیں جو کچھ گا میں شا پیش کر دیاں گا توجہ نہیں فرمائی ترا بولو چل سب اللہ ہوں جناب دی بارگاہ جن نے آخر حضرت چاہتے سن شان اپنی بخا چاہتا سی جناب سلحمان آپ نے فرمایا مینو ادوی پہلو چاہیے ہن کالی سبح لا سدگے ماشاء اللہ اس شخص نے آخیا جل خاص کتاب دا علم سی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی خاص کتاب دا علم سی بس سوچیا تو پتہ لگا کہ غور کر جی ساری کتاب تے ساریاں تو وڈی تے وی کتاب دے صرف رب دی ہو بھی جی سبحان اللہ, <تصفح> سبحان اللہ ایسی کتاب طاقت جی ہو میل دور پیا اکھ چمکن تو پہلو آ جائے رب دی ہو, بھی ہو, دی ہو سبحان اللہ این دی کتاب کہ تھوڑا جائل کہ میل دور ایس طرح تو پہلو حاضر ہوتا رب یہ دسیا ات زمانے دیا کتاباں پڑھ لوے کوئی جنہ چار ساری کتاب دل سی شانیا ہوں جناباہ کتاب کا سبور کتاب کا آسف بن برخی آخبہ نے کہ میں جناب کی اک چمکن پہلے تیری اک چمکنے پہلے اندر کی راز سی یہ آخر میں اپنی اک چمکنے کو پہلے گرواہی کیا ہے بندہ اپنی اک باوے ادا گھنٹہ نہ چمکاوے میں کھول کے بیٹھا رہا میری اک میرے قبضے سے نہیں نا تی اپنی اک جنوبی چیتی چمکا جی چمکاؤ ساڈا کام اک تو پہلو آدر کر دیا ذرا بول چل سا جناب بن برقی آخ چمکن پہلو بندا ہے ہزار میل دور بزرگ لکھا کراچی تو لاہور بنتا ایک فاصلے تو ہر جدوں موزوں کی گل آ گئی جدو حدرت سلمان پیغمبر نے سامنے تخت جو جواب کی مو مبارک کچھ نکلے آپ من فضل ربیان لا چاہے فرمایا اے میرے رب دا فضل آ گئی گل آ گئی کہ نہیں ہے لے آشکر، ام آکفر، اے رب مینو اس واسطے فضل فرمائے اس واسطے میرے سامنے میں لب مین النا سی سا سلیمان شکر کردہ یا نہ شکری کردہ اچھا توجہ یار میں حیران ہویا کہ بولا سنیا حضرت سلیمان خود تے نہ منگایا جڑا تخت آیا ہے تے حضرت تے آ سب دن برخیا لیا آپ فرما نے میرے, میرے رب کا فضل ہوا سوال ہے کتنے آ تے فضل تے احنی, دل دل آ سب برخیا تخت ہے اور آپ فرما نے میرے رب کا فضل ہوا مینو رب ہے کیوں آپ ہے آصف عاصف بن برخیہ ولی میں نبی یہ جو طاقت ملی وہ میری تابے داری ملی بہت بار بہت فرمائی کیا ہی تو فضل میرے سے ہویا تو اتوں ظاہر ہوا اپنے فرمایا لے جب اے میرے رب کا فضل ہے مہنگ ادما سی ہوں توجہ فرما آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ہی کمال سورن مولا تالا وے کہ آدھا ہی فضل ہے میرے رب کا وہ ادما چاہتا سی مینو میرا سلمان شکر کرد ہے یا نہ شکری کر سد کے جا ربرا شریف کے پیغمبر حضرت نے مبارک مولا تالا ول گیا فرمایا رب ویرے کا فضل معلوم ہوا شکروسے بندے کرنا وے جڑا گا جو می ملنا ہے پیا ایک فضل ربیان جاہ وات جاہ وات سبحان اللہ سبحان اللہ اں صدکے جاواں سرکے جاواں حضرت سلیمان تا شکر ادا فرمائی تا شکر ادا فرمائی فوراً سرکار دینے، اپ سرکار سوچ دے نے سرکار دے دل مبارک دے مشاہدہ جو ربانی سی رب دے نگاہ رکھی کے بیٹھے سن کلندر اقبال فرماندا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے ارے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے ایک آل مانا کا سفری ہی بات ہے ذرا بول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں غور کرنا اتے آخو تے ایک مثال سمجھاو مغدالی دتی یہ تر سمجھاو تو سمجھ آئے گی تو سمجھ آئے گی جہے آخر قبرا تہ جانا شر کے انہیں کٹیا کی پتا تو ادھر ویك ایک آرف بلا سی اللہ کی مارفت آ ہی بات ہے تبجو کلم, کلم سی او دیسی کلم دوسری کانے والے کانے والی جی. بانس یا کانے والی کلم اندر کاغذ تے لکھ رہا سی جی. سوچ کھب گیا اللہ کیونکہ اللہ دا فقیر فکیر ہے نا ہر شہر یار دتے لگ لایا کل لہو لا یا تا <تصفح> لہوا د ان کلم کول سوال کیا جی کلم ہے لکھ دی پی قلم آخری مینو کی پوچھنا ہے میں کسی دن چاہیے میں کسی کے ہاتھ, ہاتھ توجہ نہیں فرمائی جی واہ. कलम आख दी मैं की हा मैं एक काना वह काने ते अपदा तू कि मैनू की पूछना मैं इथे खड़ा सा एक आया ओने मैन वे छिले सब छिल छिल के ओने चबोया لکھا مینو کی پوچھنا ہوں آرف پہنچیا کانے تو ہاتھ وال ہاتھ نو آش پیا ہرکت دینا وہ آنا می ایک طاقت دے تابے آکت نو آرف پوچھد تش इन कि आती है मैं की हाँ पिछों इरादे नुछ नु वाह क्या ही बात जे इरादा ना हों हम मेरा इरादा नहीं लिखणा मैं लिख रहा उसके इरादे नुछ नु मैं आना इरादे पहुंचा इरादे आता सुना बेली आवे प्या लिखना है क्यों इन अगा हिलाया क्या मैं पूछना है میرے پیچھے ایک علم ہے لاہ اکبار پوچھ جی علم نہ wow. <laughs> <laughs> so. ہوتا اچھا تو لکھا اچھا پہنچ گیا تنا بھائی مینا ایک دیوا مینو بالن والا ہو رہی wow. میں دل چنا پچھا جا مینوں کی پوچھنا وہ ہوں پہنچتا دل کو مل آ تنا یہ علم کیون آیا ہے تیرے کو سہ چل ہوں حاضری چک گیا گائے بل ٹور پیا ہوں ایک پچھو ایک ہوم اللہ اللہ بل قلم اللہ ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی دے قلم بے وقوف طبقہ کہ ایتھے قلم تو ایک قلم اراد میں بے اللہ تعالی اپنے حبیب دے بارے پہ فرما ہے جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ساتھ تعلیم دی تو میں کیا جلیا نبی پاک دے کلم نہ لکھے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی کوئی ثابت کرے حضور نے قلم بات ہوا آز... جس حبیب قلم نہ لکھیا نہیں اس قلم نہ تعلیم ہو سکتی لا اخبار جن لوہ محفوظ د نور خدا نال لکھے سبحان اللہ وہ ایک خاص قلم الہی ہے جنہوں کلم آخنا بھی مزہ آدھے میں سمجھاوا ہوں اسلم تک پہنچا رہے کلم تو پچھا ڈردیا ڈرد قلم نلم آخد میرے میرے پیچھے پوچھتا ہے بنی پہلو بندے تک سی ہوں خالق تک اپڑ گیا علم ربانی آخدردے دے درد آخد ارادہ آخد پہنچ پوچھ رب سونے کے کول اوت جدوارے پہنچے ہوں گم ہو گیا وے اپنی ہوش ہی نہیں رہی اپنی اوش نہیں نی اگا اور کسی دی راندی جدوں فقیر اللہ دا رب دی معرفت تے پہنچدے قسم خدا دی کر کے انا ہات وچ گم ہو جاندے اوے بندیا رب دا جن رب سونے تے ایمان وچ دا رکھیا ہوئے کہ وہی وہ اے قدرت والا جو کچھ دیندا اپنے نور دی قلم نال کیا دیندا اے او حضرت سلیمان وانگو ہمیشہ شکر گزار بندہ بندا ہی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے سن شکر گزار فرمایا فضل کے دلہ بولو بولو بولو سبحان ہوں سنا وا اگا حضرت سا ایک بڑے وڈے بائیمان نہ شکرے کی گلو آخر کارون کیا قارون کارون ملا وہ ہوں اللہ اچھا مالدار کارون اچھا خزانے اے کہ رب قرآن فرمان اے انا لتنو ان تہو ل تنوت فرمایا اندر جہے خزانے سن انہوں نے خزانے دیا کنجیاں کنجیا کنجیا چابیاں چکن داستے پہلوانہ کی ایک جماعت ہو جاتی سی جو نہیں فرمائی, فرمائی. میرے خیال کا دے، دے کدی بھی مالدار نہیں ویکیا ہونا جو ویکیا نا آپ باتیں نہیں ہاں جی وہ مولا روم دک مثال فرما نے کوتے کیا پشابی مکھی ہوں مکھی کبھی ماری کدی اہ ماری جائے آخر ہوں مکھی واسطے آپ سمندرے کھوتے <laughs> جو مکھی <laughs> <laughs> <laughs> کیڑی داستے بندہ بزوسا کرے نا پانی آ جائے وہ سمجھتی ہوئے, ہوئے ہوئے ہوئے سارا سمندر ای پلٹ پیا <laughs> پر بھائی. سبحان <متصفه> <نظفه> جو آج آج بیلیاں نے جو ویکیا اسان کھوتے دا موتر ویخ باس جی بس سائنسدان خیر کر ماری پتہ نہیں چلے یہاں تو ود ود طاقت والے رب پیدا فرمائے جہاں پاس کو نہ ہو سک کارون خزانہ ایڈا وڈا سونے دے محل سنو دے دیکھے خیال یورپ والے سونے کا محل رب دے سونے دا محل جوڑیا انٹا ہی سونے دی تے دیا خزانے کے اگاں پہلوانہ دی جماعتاں کو چابیاں نہیں پیا چکی ہوں جدو ایسا مال سرمایا اندھے کول سیا بندوں آکیا ماں آن کما احسن اللہ ہوئی سبحان اللہ اے فر جے تیرے نال رب احسان کیا تھی احسان کر رب کی دتیاں نعمت نہیں اندی قدر پچھا جتھے مولا چاوی چاہی اوتھی لا احسن کما احسن اللہ ہو تے فساد نہ کر فضول خرچی نہ کر ان اللہ لا یحب المفسدین ہوں جدو سمجھ والے بندے انہوں نے یہ سبق پڑھا کوشش کی وہ اگوں لانتی کی جب دن لگا کہ کارو کہا کہ جو کچھ مینو مل جائے یہ میرے ایک علم کا کمال ہے علم وہ کول سی میا ایک ایسی شہ ہوں جیڑی لوہے پتل تانبے لاؤ تو کی بن جا سونا وہ سائنسدان سی ہوں گلت وجو جی, جس کے پاس ان میں کیمیا تھا کہ لگا جو مینو پہ آدھے جی رب احسان کیتا ہے، احسان کیتا ہے؟ میرے احسان کیا کا احسان کیا میرے کو جس میں انی دولت سرمایا بنا لیا ہے، میں رب دا احسان اللہ و جو نہیں आ, قرآن قرآن جو کچھ آیا ساڈے واسطے آیا یہ اور گل ہے کہ آپ نیاسیا قرآن خود آ رہا چڑھ دیا جاؤ سجا دے گراسیاں تیرا خاندان خراب ہوٹی چی سدگے توجہ نہیں جگی پی میرا سیا ٹولہ بیٹھا موج کٹی چھی چی اے سارا میرا سیا ہر گارج دنیا جو تیر آئی ہے روحانیت دی پیاسی <تصفح> تو محمد اربی دا قرآن تدیث تقبیر سالت نار حیدری اللہ مفتی فض الامہ چی صحیح اللہ داری داری داری داری داری توجہ بولو سبھان شام دہ نہیں توجہ سبحان اللہ جی دیا جی دیا افسوس میں سی دو بارگاہ دا بار کیتا ہے حضور مہنو ہزور ہے کچہری چراسیاں دا ٹولہ نہیں نظر آیا توجہ نہیں کران نظر آیا اتے جدو ہی نگاہ ماری ہے نا یا صدیق نظر آیا یا فاروق نظر آیا کدر علی پاک بیٹھے ہیں کدھر بلال بیٹھے دنیا آ رہی ہے فیل لے رہی ہے نبی دی شریعت لینی ہے روحانیت لینی ہے اندر کے پیاس پیاس بجا دے رجتے تر توڑ لائیں افسوس اس قرآن تو دور کرنا استے پتہ نہیں کی کچھ سودا نکلا آیا یہ اخبار بھی مسلمان سویل تو تو اللہ کرتا ہوں ادھر ٹٹی کر رہا ہوں ادھر اخبار پڑ رہا بیٹھے نال کان نال لگا ہوں لر جاؤ ہیلو قرآن خدا تو کٹن واسطے ومن خرید کر کے جھوٹیاں خبر لیا نبی پاک مقابلے میں آتا سیوا ویکو کتنی سویا کہانیاں نے خبر پڑھو کدھر محمد کے قرآن والے پسے جی بندیا جان تی سب نو ونڈیا ہوا ونڈیا ہوا مولویا نے ونڈیا ہوا میں بھابیا قرآن چیات کڈ لی جیڑیاں بوتوں کے خلاف آئی تھو پڑ پڑھ کے مسلمانوں کے تھپی آ نبیا تلیا کے تھپی آران کے لیے ان جی شیا میں آیا تھی نماز کما لے لڑنا جی میں سنیا نا قرآن دو آیا تا چھانا سچے خانہ خراب نہ ہو تر وہ کڈ لے گیا دو لے گیا دو لے گیا واسطے باقی قرآن ہاتھ لگے چل میں تینوں باقی دران پیا سنا بول سب اسے تو دور کرنے محفل ناتا پہ نی یہ نات خون اسے تو دور کرنا ایک آن ہاں جی وہ پوچھو قرآن والا پاسا شیر مرضی کر آن ایمان والی ہی مک جائے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا بھی کر کے آنا جی فصی ہوئی اندھی اگڑے دیر کیسے لگی میں پی ان فکر کا دا یار ماساوی اگیر ان ستے ہی خیران جائی بگر اچھا میں گا ہاں میں کہ موجود سائیں کی مطلب جدو پیر فل لو اگیری فکر پی گئی وقت والے سد کے فکر کردہ یار سا بھی اگیر میں حیران یا لا اس امت دا بنے گا سوا لاک نبی پہ آئے نے اگیری کا فکر داست دنیا کا فکر تو پہلو ہی ہے کہ دنیا کا فکر نہیں ہر وقت چوی گھنٹے کھوتے آنگو ایک ٹھنڈ جو بھی رہ گیا سانو ترشد دس واسطے پڑنا سی اے فکر اندروں نکل جاوے اس آخرت والی پے جڑی سی اکبر بول اللہ سبھا سنگو ہوں الٹا پہ آدمی نے فکر اگیرے کا پچیری دا بال افسوس ات جس نبی دی داری دا محبت دا جذبہ پیدا اور آخرت دی فکر آوے جنت پیدا ہوئے. کی حضرت احسان بن ثابت کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں موچ فیو. رام رام کتنے ذات کیرلی جفے شتیرہ نہ مراد ہے تینوں پتہ نہیں حضرت حسان کون سن حضرت حسان بن ثابت بجت وقت مجاہد اسلام ہے میں دین ہیں نبی کے دیوانے ہیں مستفا دار سارے دے سردار نے اور نعت دے سن ایک سی نعت بھی ایسی عظمت مستفا بیان ہوں سی دوسری نعت ایسی جسمت اور تیسری او نعت سی جس اندر نبی دشمنوں کی چکائی اللہ ایک بارہ جو کسے آن کیا حضرت حسان واقعہ فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلہ کی تھی ہیں شیر لکھے نے حضرت حسان میرے کو اسی جلدان دی کتاب بطی ہزار روپے دی محد جیسے بن عصا کر دی تاریخ اور القبیر حضرت حسان بن صاحب حالاتت لکھے ہیں آپ نے اپنی زبان مبارک قدی کارڈکے تھے تھوڑی نال لائی اللہ اکبر جا ونہ کی دی لمی دبانے وی میں تلوار واگ نبی دشمن کے خلاف چلانا میرا بول چال سبحان اللہ چا نعتوں دو, دو نہ ہو نبی دی دین کی دی عزمت نہ ازمت اسلام دی بیان ہونی کیونکہ چلنا چ نہیں توجہ نہیں کین کرتا ہوتا ہوگا وہ چلیا تو کھڑا ہوتا میں فل جی ہوں والب پاک نے کرم کمائے ہوئے ساڈا تمال نہیں ربھی سو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے مونج کٹی چی بوشا رنگ نبی چڑھا دسو افسوس سن لے اور دے دشمنوں دی ٹھکائی یہ میں نہیں خلاف سننی نسارا شاخان دے خلاف بولنا نہیں جانا یہ اللہ کی مہربانی چشتی فرض ادا کرتا ہے توجہ بول سبحان اللہ اور سن قرآن والے پاسے لے قارون نو نوما قوم دے لوگا رو نب رب کیا احسان کر رب درضی کے مطابق لا اگوں پتہ کی کہنے لگا آتی کئی آدھے رب دتا میں وہ ٹھیک ہے دن والا وہی پر ساڈا میرا ایک علم اس علم میں سارا کچھ حاصل کیتا ہے ہوں جب اس کیتا غرور رب دا فضل سمجھ دی بجائے لیا کمینا اپری والے پاس سائنس والے پاس مجھے سائنس کے کمال کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے تو ہوا نا منکر نہ شکرا رب آخ اچھا منکر مون رب سونے سبب کی بنیا یہ پھر پیسے گڑے نہ جب یہ نام مراد سمجھ نہ رب کا فضل نہ سمجھ یہ سمجھنے سارے کسی بزنس کا کمال ہے ہمارے فن کا کمال ہے میں معاشیات کا ماہر ہوں میں فلانی فلانی رمزے جانتا ہوں پھر یہ بن جاتے اور کروں. جب بنتے آتے سپے آنے لگے حدرت موسا کلیملہ سلام کھلوتے نے آپ کی بنی فرائی قوم بھی ڈیر ساری کھڑی وہاں آ اے کوئی بندہ کرے تو کی ہے جی شادی شدہ آپ نے فرمایا شادی اے او فرمایا میں آخر ہاں عورت نتے پیسے پیسے دے پرانی ریت جہر آنے ہاں جی पकड़ा गया किराया टू पुराने चलो छेती निकले हम उसमत लावन औरत बिछाई पैसे कह लगा हम दस क्या तेन भी सलाह मिलनी है आप औरत बैठी आपने फरमाया عورتماٹ گواہی دےت اٹھی بد وقت لانتی پتا نہیں رب کا کلیمان اٹھی نا اورت کہ حضرت جی لانتی مہنگ پیسے دیتے نے تکاون کی خاطر مان لا جب جناب موسا کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک گل بات وی کلیم جلال جا گئے رب دی باہر گاہ فرما ارد کرتے ہیں مولا کریم ہوں جو میں آنا چاہیے رب نے فرمایا کلیم یہ خدائی تیرے مل کے قبضے جی شہر حکم کرے گا وہی کو کچھ گا حرت مورسا کلی اللہ لی سلا تو تسلیم گل سمجھی جناب مورسا کلی اللہ سلاحت و تسلیم نے زمین حکم دتا. نپ لے زمین نے تھلے و پیر نپے سنگھی سن وہ بھی آدھے سنا تھا ترقی ضرور لال بھی نپیا ہل سونے دے بہشتاں بڑائی کھڑا تھی وہ تھلے زمین نپیا ہوں کیونکہ سائنس دان تے مغرور سی رب کا فضل والے پاسے نگاہ نہیں حالے نام جتن پیا مار دلو کسی نہلیا پیر چھڑا لوا زمین کوڈیا تو ہی نپیا ہویا ایک یہ بن گیا وے پھر حالے جتن پیا مار چلو نکل جا زمین پھر تنی تک آئی جدو گاٹے تک باری آئی ہے ہوں ہاتھ جوڑ دلیم مہربانی جا فرماؤ اتوں جان چا چھڑا جو آکھے گا میں رب دے پاک نبی فرما جاؤ جو آکھے گا میں رب دے پاک نبی فرما جاؤ جب اباب سر تے چڑھ جائے پھر معافی نہیں ملتی رب کا قانون جی معافی لانی ہوں تو پہلو لے لینا ہوں پڑیا گیا توجہ فرمائی ہال تک حدیث زمین دیکھے تھلے, تھلے بڑھتا محل بھی جا رہا ہر گئی جدھر گئی بیڑیاں در گئے ملا کھ نہ بچا سلوان شاہی اپنی بات کمال تھمکائی فرمایا شکر کیتا جس لانتی آخیا میرے علم دا کمال میرے سائنس دا کمال یہ میں جانتا سر تا مین دولت ملی ہے میں کیوں رب سونے دی گل بنا میں اندر کیوں تابے دار ہوا وہ ہمیشہ ادا مبتلا ہویا رب نال ٹکر کھا دی نبیاں دشمن بنیا بنیا خدا بندے معلوم ہویا جیڑا بندہ رب کی دیکھ نعمت اپنے ہنر دا کمال سمجھے اپنے فن دا کمال سمجھے اپنے کسے علم کی وجہ وہ ہمیشہ رب دا نہ بنے گا کارو وانگو جن رب کا فضل میں ایک پکے کنجر فرمائی کارون دی گل آ گئی نا سمجھ کہ شکر بندہ کیسڑے ہے جدوں اللہ دا فضل ہے دیکھو تو سہی جو کوئی نہ کر سکتا تھا اس نے تو وہ کر دیا اون سڑے سمجھ لائے لانتی خدا کے مقابلے آ گئے اے ہوں رب دا دشمن بنے گا رب نو گا جد رب کارون دس کدھر گیا آندر علم دا کمال, اے تو تیرے علم دا کمال جے دنیا تیر لے آئی سی میں لگا ہون علم بچا نہیں ہوں علم نہیں دنیا بچے دے سکتا رب سونے جگہ چھان کے دسیا تو تیرا علم نہیں فرمائی میرا بول چال سب فضل مغرور نہ ہو قسم خدا کی کرکیا نہ آ لاہور فقیر دی گل سنا واپ سنا ایک لاہور فقیر ہویا ہے جنہ دا نام خاجا موسا آہنگر آہنگر لاہور میں لاہور وڈے اسٹیشن مکلور روڈ جائیے مکلور روڈ دے دربار لوہار سی بٹھی دے اوتے چرخے دے تکلے گرم کر رہے سن ہندوان دیاں اور آئیاں سرکار ہوران دی نگاہ مبارک ایک دم انہوں دے متے دے پی لاہور عورتیں ہندو دورت آخری نے بابا شرم کر جی فیض تربیت جو اسلام کی حکومت جی جا اجالیاں سکول نہ آدیا تو انہیں آخنا دیکھو کی بابا آیا جلال بیبیو جی پیڑی اک تٹ پیے نا آ لا می اک ہی نہ رہے تکلا گرم کر رہے سر نہ تکلے انگارے ورگے تکلے اک مبارک رہی اک تے سر نہ جی رجند بول انہیں آخر تو ویخیا کیوں میں جہنم جانگی بس ہندی کرامت آدی بابا مرتبہ اپنے نبی کا کلما چ پڑھایا سائیاں کلما پڑھایا گھر گئی پچھلے بندے آخیا کیا ایسا مسلمان ہو گیا کیوں نہ آبا جا لار بہٹا جی لوہار نہیں کوئی ہوا جی سارا پنڈ دا پنڈ آیا سرکار قدموں میں جو مسلمان ہوا ہوں ایک مرید مرید آزوری بڑی مہربانی گھر وانڈا پی چک لیا ایڈی دگ دی پی سی پیتڑ دی سرکار ہو رہا نگاہ کی اچھا جو کھڑے تھے وہ نگاہ چاہ مکان بھی سونے بار ہو چکو سارا سارا مکان ہی چکو تیری مہربانی کر آپ نے فرمایا لے ڈرنا پیاج کرنے تیکھے گا کہ سونے کا ہوگا وہ مٹی ہو جی بول قسم خدا میں اللہ ہاتھ سڈا کلندر اقبال بول دے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندے ہکا بندہ موم ناتھ رالبو کار فری کار کشا کار ساتھ بول سب ہوں یہ سمجھتے سن مولا کا پتا وہ کیمیا سونا بنا فرمائے میاں شیر ربانی آپ کا مرشد رات نرمان شیر محمد پتھر بط, وٹا لیا وٹا وٹوانی کرماند نے شیر محمد سونا لے آدی وٹا آخ ویا میں سونا بن جا میں مرشید ہے شیر محمد رب نہ موڑی جڑی شاید ہاتھ گائے میں سونا بن جائے بول چا سبھا نیا بول سبھا نا بندے آ سکے دی نگاہ مالا وہ ہمیشہ شاکر رہی دے لے. شکر گزار رات دے دے حسنان کدا کاٹان دے دے نہیں وہ ہمیشہ نہ شکرے ری تیر کھویا مڑ دیر نہیں لا ان شدید رب فرما جی نہ شکرے بنو گے دے میرا راب بڑا سخت کر کے آر فر فرما سنا وا آر پھر خری ہے مان نی حسن دا دارس کون حسن دا سدا شاخا ہریاں تو سدا نچمار ہوں سمجھ آئی شکر اس لیے ہونا جڑے سمجھے یہ سارا فضل کے ہے بولو بولو, بولو رب دے دین دے دین ربابلے آ کے نہ شکری کدو ہونی ہے جب سمجھے میرا ہی کمال ہے ہمارے علم کا کمال ہے ہوں میں تو بہلییا یہ دسیا جی سچی سچی آپ اللہ کا شکر گزار بنے کہ نہ شکریہ سچی سچی بولیا نہیں ای پوری قوم مسلمان کی پورے شکر گزار بنے بیٹھے کی کئی کوئی اللہ نہنے جڑی جڑی شاہ دیتی ہے ای ٹکا تائی بیٹھے کی خیال ہے جنو حکومت رب دیتی ہے کفر دفرت لائی آ جان رب اولاد دیتی تو ای شکر پورا کیرت ٹکانے تلائی بیٹھے کہ نہیں رب دیتی ہے تلائی دیتی گوشت کٹ بھی پیالہ جی باندر چکی خلاؤ نمت شکرانہ پیا شکرانہ اللہ کی نمت شکر گزار بڑے بھائی جا. جاو پال کتان والا برادری جان دیک باندر دیا دی فوٹو ٹنگی کراؤں میٹ آ باندر بنا لگتے ہوئے جدو اللہ دین لو رچ بول سبح اللہ بڑا شکر جی پورا ہاں سد کے چاہ شکر کہنا ہوا لمبی پورا شکر अंग्रेज आ सोरे करो ये जे नजा नहीं होना है चलो इंज ते हो जा टोए चाह कपड़े भी पाई फिर <laughs> استچ کی ہوتی ہے اللہ کے نعمت کپڑے کا شکر پیادا میںاض نہ میں کہ پر دیسی جب آسے کتے کے گال چ پٹا ویخیے نا ایڈا سارا رسا ویخیے ٹوٹا یا جنجیر سانو شک پہ کسی جی ترٹیا کوئی اٹھے مائی دال مجھے رات دسے دس سکتے ہو ہاں ایک راز ہے جدو کسی لڑائی ہو تو اتو وٹ دے کے نہ رسا ٹوٹے جان چوٹے اسے واسطے میرے پاک محمد کی بول جی دیا سر تیر پگ ہو گئے کیوں سوا لکھ نبی پگ رکھی جنگ بدر پگ رکھی سو لکھ سا پگ رکھی نبی پگ رکھی پگ رکھتے نہیں رکھتا سر سے باندر نہیں رکھنا باندر سر تگ کوئی نی رچ کے سر سے پگ کوئی نیڈے سر تگ کوئی نیماندار سکویاں سرگریزوں دے سر چا کہ اکبر آبادی فرما ہے مگر بھی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا اس قدر بات بہت خوب تھی میں جد مسلمانگریز مٹی سیا تو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے شکر پیادہ ہوں چھٹی بھی کافر چھٹی کہ میٹر کیا گزا نال کپڑے کپڑا پہلا گزا نال ملی سن ہوں کی آ گئے میٹر پہلے دیسی میل ہوں سن ہوں کی آ گئے کلو میٹر پہلے کڑکچ ہند سن چو جے نبی نو پسند سن بنیادی گڑک خریدی سستے بولے مول امریکہ کا چیاسی بیاسی تریاسی جنیری لباسردار تعلیم تہذیب قانون اچھے دین دی کل چا کرو بین جی بولی پیری گاہ جی وہڈا پارٹی تو آیا शुक्र प्या रब बड़ा पैसा दिता यार शुक्र ना अदा होया दा के नहीं ईमानदार दस हम रब जो दिते पैसे दे दे दे। तो हूं मैं तेन आना ईमानदार अगर किसी के घर कोई आके यार हिंदू आिख आहोदी आज आ गा सची बोलिया नहीं नहीं आने देगा तो शीशे में सारी बिरादरी आई खरी आई खरी है सची बोल नहीं आई भी खरी है आप क्या हो हर बिरादरी का झंडा होंजरा हर बिरादरी शीया का झंडा भाभी मरदाइया हर किसी का जंटा होंगे किसान میں کہ دسو بغیر میں ملتان شریف اگلے تکریر کی بغیر شکر ہویا کہ نہ ہویا کھول جا اچھا جنو رب نے پنج لکھ دی ہے نا اے سی چکلا ہوا اگ لو ڈی پرلے مہربانی کرجر نو بند کرسو لکھ یا بوشی آواز پائی توجہ نہیں کیتی بنا مراد ادھر لکھی کھڑا جاگو سلادم دستگی ادھر چوبی گھنٹے ربالفت پہسم خدا رب دی خدا تیرے میرے پیو دادے سان. اے دے سن بے سا کھا لے سن ساتھ پا لے سن ترتے سن کنجے سواریاں سن گدے کھانے لسن پلا بنا کے لسن پلا. لسی دلچا کھول کے لیکن لیکن اتنا تیت تیت کشتے باوجود مڑ بھی مولا کے شکر گزار رن لے سن کہ نہیں کسم خدا کی کرکیا نہ سن ان بھی س دی فکر بھی رب دین اسلام کو آئی بے باہ وہ بالدے سن دی ون سنیا بتی وہ مچھر سن آپ پکے مچھر سن اللہ ہوں آپ سوچیے سام چوکھیا رب دیا کھوتی کی گڈی میں اگلے میں ابے کی کھوتی یاد کر سیانے آتے نا تو گڈیا جہاز ون سب سوٹ بوٹ فیکٹری سڑک لسنتا کتوں کی رب محاور امتحان لینا چاہتا سی آگمانا چاہتا سی ہوں دیکھا تو سی میرا شکر کردے کہ نہیں میں جو چیزاں میرے بنتے نہیں فرمائی اس واسطے ورنہ کافر رب نے دشمان نے اور خاتے ہوں رب سے امتحان لینا اگوں قوم نو آئیے سائنس کمال ہے مسیطا نہ ہی رمن کے چلتے مرد ارج مر جاؤ سانو ترقی نہیں کر انگریز کیا انگریزوں کی روحانی اور سب سے بڑی رکاوٹ ترقی میں قرآن ہے کارون لانتی والا نظریہ نے قرآن کا ستگردی سکھاتا ہے ولیم میور نے کہا جس نے ایم اے کالج کر کا لاہور کا بنایا انہیں ایک قرآن پہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا جب تک یہ دو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار دنیا ترقی نہیں کرتی قسم خدا نہیں کرتی کسے بندے نے دین والے اولاد چوبیس گھنٹے سویر ہونی ہے سویر کی بچہ آڑے ماں دے پیٹ پہلے میں تو ڈی ایس پی بناؤں میں تو ٹی وی بناؤں میں تو جرنل بناؤں گا میں شکر کہ پہ آن نہ لگتا ہے آپ کے مطلب نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں موجود اللہ ملاوے جی نمبر ملاوے جانتے کیتی ہے دیت رب د خات جنت دا نقشہ بڑا جنت بڑا ملاو ہندو فون چکے مسلمان دی بول فون سکھ چکے تے بیٹی مسلمان دی نمبر ملاو فون یہودی چکے تے بیٹی مسلمان دی. کی گل ہے مردہ دنگ کلے تھی खबर ते बैठी बसोडक्टर बड़ी बैठी है जुती आने आख्या हमने तो औरत को तरक्की दे दी हमने तो हकूक बराबर कर दी बामान भी इक्त आई نو نو مہینے باہر نہ مرادہ جمع سارا بزن نام و آنا بھی تو بعد ہوں کما بھی گولن بھی کما بھی سارا چیتونا برابر ہو گئی دس درس برابری زلم کیا عورت اخیر رحمت تکیتی سی محمد عربی میں جو ساکھیا باہر دے کام عورت مرد کرے اندر دے کام عورت کرے جے میں کمزور بنائیے یہ میں وزن او سے حساب دا رکھنا ہے صرف بچے پال عزت بچا لڑے مرے کٹیچے کما کے لیاوے جے میں مردی ہوئے مرد جانے ہوندہ کام جانے تو گھر بہتے اندے کل نہیں جا توجہ نہیں ہو بول سبھا لا سونے نبیت کیا کرم تنگریز آیا اور سکھو شاہدا دیا کھوتی جمن بابے فریدے یہاں دم دلیر سڈے امن بلدل یہاں دمن خیرت مند سڈے امن بغیرت وجہ کی فرق کیوں ہے سوچا رول بہانا چلایا حقوق او حقوق, او حقوق, او حقوق برباد کر بندے اچھا عورتوں کے بارے بھی نہ شکری کی اخیر کر ماری جنوب یہ شکر یہ سی یہ لکان دے لے पैसा एक बंदा तोड़ा भरी फिरे तोड़ा पुराना पुराना अभी बड़े हैरान यार पुराने तोड़े बच रपये क्यों कोमती बरीफके सोना चाहता है वो कह लगा यारे बरीफ के सोना हो सी लोग शक करके खो न लैन डाकू ना किधरों पै जान मैं पुराने तोड़े बच सकी फिरना سمجھ گے کوئی پٹھے پائی فرد کوئی شاہ پائی فرد میں کیا یار افسوس ہے پیسے پرانے تھوڑے پایا ہے کدھر کوئی لٹ نہ لوے لے بہن جنا کپڑے لیا ہے پھر کیوں عزت لالے نہ بن اس واسطے امام گزالی فرما رہے امام غزالی اکھ آخ دے آخر جدو مسلمان دی بیٹی باہر نکلے اگر ضرورت پی گئی ہے کوئی سودہ لینا کوئی نہیں, کوئی نہیں, بیچاری مجبور سی جے نکلنا پی گیا سو فرمایا برخا پاوے برخا پاوے ہاتھ خونڈا پڑے، گوڈی ہو کے چلے تاکہ لوگی کوئی بڑی مائی, مائی پہ جانے بولشا سبھا سبحان اللہ قسم خدا نام آ فرمیاں نے جب میرے حجرے پاک نبی دفن ہوئے میں بغیر پردے کو جی سر سمجھتی میرے شوہری نے جدو میرے باپ ابو بکرائے نے میں بغیر پردے تو جاندی سن میں سمجھتی میرے باپ نے جب میں منہ کپڑا پا کے جی سیا مینو عمر تو ہیا اللہ رجندے بول ماما انج دیا امان. پتر حسین ورگے کیوں نہ ہوکہ سیا ل لوگ فرما دے نہیں تمیں وے تمیں وے کوڑی اثر ہوتا وچ چب او جی جی دھی محمد قسم خدا دی کر کے حق دے سابا بنتا سی اسا اولاد اپنے ٹبر اپنے آپ نبی دینج رنگ دے شکر کرنے پیو ماں تو اگے پچھلے تو بھی اگے ود جب جی نعمت دیتی شکر بھی وہ نہیں کرے پر چوی گھنٹے نہ شکری ہر گھر خدا نال جنگ چ مصروف چوبی گھنٹے جنگ چ ل ربات روک اسا کرنا تھانا جنگ کچہری جنگ چ حکومت جنگ چ عوام جنگ چلانا جنگ چنے پیر جنگ نے میں جنگ چنگ رب نہ لڑائی پہ کرنے آ, آنے ہاں جو کرنے کر لے جتوں روکنے روک لے اچھا نہیں روکنا قسم خدا بھی کر کی کر کے آنا ہوں ادا بھی سر پہنا ہے میں تما کی رواں سکولوں کا تعلیم باقی رواں میں مدرسے اج بیٹھے مدر مدرسے جڑے دی نام دے وہ بھی سائنس دیانت جو نے ہے عقیدت رکھیے سوچ رکھیے کہ سانو جو ملتا ہے یہ سارا کچھ انگریز کیا دائن خدا نو کنڈ کیا کی مدرسے والے دس کروڑ ڈالر امریکہ کے ہاتھ دیکھ مدر مدرسے میں داخل جا ہے میرا تھن اخبار میرا ترقی والے پوری نہ ہونی ترقی والے ہونے کرو ہوں وہابیاں مدرسے بھی یہ کتاب پڑھی برائی مدرسے پڑھی دیو. دیو مدرسے بھی پڑھی کتاب کا نام ہے تری تعلیم العربیہ تنظیم المدارس اہل ستن پاکستان بھی سارے چلتے وفاقل مدار سالے بہت چلانے المکت ہے طریقہ تو جدید نیا طریقہ عربی سکھانے کا جڑا کا امام بخاری سیکھا ہوگا نہ سیکھے ہاں جی یہ نواں طریقہ بگائتی کا درس لرون بیسواں سبق میرا ریس کڑیاں آ ننگے دوپٹے نار ننگے ننگیا پھر ننگی ننگی پجدیاں پنیانے. ہاں جی عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے عائشہ تو, تو سابق رفیقات عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسابق و رفیق آتے ہار عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل گئی مقابلہ جت گئی اے مدرسے والے مدرسے والے ایمان نال درسو اے اللہ نا تو تراب نال مقابلہ نہیں سچ بولی جنگ ہوئی جنگ رپال ننگیاں کر کے کیوے پجائی سو رفتار بیٹی کی تعلیم ہے چشتی کا یہی قصور ہے کہ یہ ہمیشہ حق ہے ہاں جی یہ بہت بڑا جرمدار ہے بغیر تو زندگی چنگی ہے حسین مدی چدرسہ چڑھ دئیے چلے توجہ نہیں کربلا مدیبلا دے رہا मदर छोमत जो आँधी है पढ़ाओ नहीं तो बंद करो हाँ कुरानदीश की तालीम नहीं दे सकते अगर देना चाहते हो तो अमरीका का निशाब चलाना पड़ेगा यह हूदी का ये अरबी सिखा नहीं पाएगी ये तो है ना ये तरीका था अरबी दी एक इंग्लिश का शायद मुला اک بہت سوڑی جی بالکل میری آتی سوڑی بغیر تی نہیں لگتی میری فور بار سکتا ہے نا منافقت نہ دی منافقت بھی وڑ جائے کچھ بھی وڑ جائے سارا کچھ بڑھ جائے ایڈی اکھ کنگی ساڈی اکھ اونی چاہیے جنہیں محمد لکھا ہونا دارون جامیا لاہور کردہ پورے پاکستان کے لیے کہتا ہوں جو امام احمد رضا کی فکر توجہ بند دو امام احمد ردا کسی سوتے بازی نہیں غیور سی جدو نان پارا ریاست دے نان پارا ریاست رئیس نے آلہ حضرت خط لکھیا کہ تیرے مدرسے بڑے اوکھے دن آئے پہ نے بڑا فاق کا غریب بھی ہے کریبی تڑا میرے میرے واسطے تاریخ دو شیر لکھ دے تیرے مدرسے دا سارا خرچہ چک لا گا میرے جب فرمایا کروں اہل کروں متی رضا کروں دے رضا پڑے سے میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا گداؤں ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں کرنا توجہ فرمائیے کوئی میرا پیر میرے علی جدید شیطانی نہیں پڑیا انگریز آئے کہ لگے شاہ جی ایک مسئلہ دے میں کہا جا کہ لگے تیری مسلمان قوم کا ساری فوج بھرتی ہونا جائز ہے یہ مسئلہ لکھ دے ہزاراں مربے رقبہ نہر وگتی ہوگی نہ کر دیا گا میرے پیر میرے لیے جاب دتا فیض جو پائی کھڑا سی پیر سیال کال فرما ہوتے سن بےلیو شکر رب دیں اگریزوں کا منہ نہیں ویکیا میرے پیر جواب دیتا فرمایا جب تو ہزارہ مربے رقبے دی گل کرنا ساری خدائی مہرے لی پیر رکھتے نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتا چیند بول ہے سبحان اللہ سم خدا دی کر کے اللہ سچ کے گیارے کڑی دی یاری نالو سنگ کتے کا چنگا گارت کی یاری نالو سنگ کتے دا کا چنگا درمی یار نرگے نالو ساگ سرو دا جنگا جی ادھر شکاری کھان دا چرد بچے پنجرے مڑ ماردی وہ کرتا تراہ ایک <tip> <tip> एक बार से बगता मैं कहते हूं वो पीछे वो पीछे में ना फिर वो सिर्फ अल्पकाना था करते के में वो फिर आड़ कहते मैंने साथ ये बताया इस्लाम जो है वो औरतों को बराबर नहीं कराते वो फिर थान वहां मारता थे हाँ हाँ इस्लाम तो बहुत पुराना اسلام تو بہت میں چھوٹا کجرا ایڈا خدا بخیر تھی کھلا بکرتی نہیں سیٹی ان عالم نہ سمجھی انگریزی باندھر عالم وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کی سیٹی پر نہیں محمد اربی کے اشاروں پہ چلے ذرا بول چال سبحان اللہ رجیم بول جب اللہ کی لکھیا کھڑا ہے پہلا پہلا پہلا مضمون اس انگلش دا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مضمون کیا ہے موسم پاکستان کا ثقافتی کلچر کلچر کیا کہتے ہیں کلچر موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھگڑا کٹکناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں ادار کرتے ہیں میردا صاحبہ سونی دئیوال اور سب سے پنو کی شکیہ داستان کی سورت میں اور دلکش سرو میں گائی جاتی ہیں یہ مفتی بنڈن لے جمالو پاؤ لڈی ہمالو کے نی میں نو خطرہ نہیں پہلے سول میں اتلے پیچھو نہ تھلے والے جاننا اللہ سونے کی مہربانی جنا جہاں یہودیتنا رل کے نبی ہو تباہ کر دینے تک دے ظلم جرم دے اندر جب تک فقیر جان دی جان رہے گی نبی دی امت دی چوکی داری کردہ ہی رہے گا <تصفحان> جی بیٹھے مدرسے باہر حضرت حضرت لوگوں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں بند مسجد گئے دیکھا تو وڈی کو فرمایا نبی دا علم دین کیا سکھایا جانا جیسا نہیں فرمائی ساری وراثت دسی خیر مسلا تو دسیا لاؤ ادو میں لڈی ہے جما لو پاؤ لے جما لو پھر مسلا کی پوچھنا جلو ہاں جی جو کچھ ہو رہا انہیں آخنا ہے ان پاکستان کا ثقافی پاکستان کا ثقافتی برسہ ہے ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے تمہیں جنا گرت بھی تبھی جنہیں مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے میں اگلے در بادشاہ گل کی تھی تو بندہ پیار ہیں ذرا ہوش کے بات کریں میں تو مرد بیٹھا تو نہیں ہوگی اللہ میں اقبال بول رہے وہ آندہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے میں کل آپ نے فرما دیا یہ ساپ ساپ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گیا نہ مریلی یہ پردے کی گل کیوں کرنے وہ آدھے بے وقوفا مرد نہیں مرد نہیں رہے پر پردا کر شاہ بولیا پیر, بول لیا. پیر دا تے, تے اٹھ گئی جہان تو نیا مردا سو گئی کنڈی لن با پتری پلر بنے گنڈی لن کا پتری پرویز بنیا گلا پرے بچ کر گئے اور کھیلیں کی شا ریادہ مسلمان ویچ دستی فلم عید کا توحفہ کنجری کا نام ہے نور جہان یہ سود پر بھی زکات ہے یہ سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیس نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابر بھی شریف ہے چ نواز بھی شریف شباد بھی شریف بابرا بھی شریف تو کمی نے تو دسو خدا کے بندے آپ دی جھولی روڑی کار ہے اگریزا اپنی تعلیم کیتا ہے قوم اج سوچ رکھ دی کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے سب سائنس کا کمال ہے رب فضی نعمت دا جس نعمت دے دشمن بنتے دشمن بنتے دے یار نہ بنتے جی اسا رب سونے دا فضل سائنس نال کارونا ہے دائن ربو کارو آگو زمین نو آخنا جب بھی ملازمت نظام دی نوکری حرام کیوں کیوں نوکری مل جائے میرے کو لکھا ہے جی کھیپ ہونے تیار ہو رہی نا یہ لگ نہیں سکتی خدا دا پہلو کار آ لکھ لسمیا پیا سولہ وار دنیا نو سرو بنیے تیرو کد آد و شکل والے ود ود پیسے والے ود ود محل والے ود ود تاخت والے جنہیں کد کچی کجی جنہا جاز نکل خاویا قران فرمان جداب بلا اے جدو رب سونے نو کنڈ کی ٹکر لیے نا رب نپیا نو. اے سولہ وار دنیا بن کے اسی طرح پورا شکرا نہ بن اپنی اولاد نو لکا کٹا گھر بن لے لولادار کرایا پلٹنی دنیا بچنا جہاں محمد جفا ماری خلا میں کسمیا پیانا میں کسمیا پان ویکھ نوی بات سمجھے مولوی دی آواز ہے یہ کسی رب دے فقیر دیواز ہے رب دے قرآن کی آواز ہے میں قرآن, قرآن حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ کی را اردنا کا کریتن امرنا مترافی ہا تو فاشق تو حکا الحل رب دا قانون دس ہے جب ہم کسی علاقہ شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں ملک کو اس میں جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوتے ہیں سب کی طرف اپنے احکام بھیجتے ہیں اپنے حکم بھیجتے ہیں پاسا کو کھاتے پیتے ہم لوگ پھر بن کر پس کو سجور کرتے ہیں ہمارے ہر بات کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم بغیر بتانے کے کسی کو عذاب نہیں دیتے ہم اپنے بتانے والے بھیج دیتے ہیں اور تب مرنا پھر ہم سفید سے مٹا ہیں کھلی قسم خدا بھی کر کے آنا نہ کوئی سجا دربار تو جی جاؤ کو منی تو بٹھے نے چوبی گھنٹے کیا نچتا ہے ٹی وی مرید نے نہ دربار کو بچے پلندر اقبال بولیا ہے تو آدھا میں کمبے دلی کہ ہے بھائی اقبال اقبال تیرے بولن تو سچو کم بے اذن اللہ سکتے تھے جو بہدی تقریر سے ایک میرے ای ٹو پڑا بھٹ میں جناب آپ کا کیا کاروبار ہے آپ دربار ہے. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> مل جائے سنم پتھر آ جھرم بدر بارہ وکتے ایمان ایماندار پیر ہاتھی اپنے تصویر اترا اترا کے ویچتا پیا گیا گیا نا موت دربار سے بالکل نہ میں بڑا حیران کریما کوموں دش زندگی لائن واسطے آج موت تکو سامنے آیا کل امرن صاحب आके उन एक उन्होंने खासफा की करिए जे मौत का खूह ना आए तो बंदे नहीं आए <laughs> मैं, मैं जे आखो जे बंदे कट्ठे कर अपनी लागू मौत के खूह कटे ना मुरादा इनक ना आवे तवजो नहीं ना शुक्र की अखीर है कसम खुदा दी जिन्ना बंद रोवे उन्ना मैं त्रै त्रै घंटे रोजाना चार चार घंटे बोलना ते हाले पारग होना लग रहा है लग हाले भैली पौड़ी तक इन पौड़िया कौम चढ़ गई मैन यगता है हाले भैली टकर त्रै चार घंटे बोलने दुआ कर सदका मदीना देता رب واہدہ شریک مولا سانو اپنا شکر دلنو دلنو نہیں اے دی دے چڑھو سی لیکن دنیا نالم ہے مسلمان کی عقیدت تو صرف رب رسول سے ہوتی ہے کرمپور فنکشن کیا حکم ہے کرم پور چندو پیش کیا ہندو کی کبلا وہ روپ ایک ڈراما بنایا سچی مچی روپ انگریز نے سارا روپ ہی یہ فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں گے میں ست. ہو گئے ستویں ہمارے سکولوں سے نسل ہندوستانی ہوگی لیکن فکر و عمل میں یہودی تیار ہوں گے وہ نہیں ایمان نال دستے دے سڑک تو دے روڈ تو بش گزرے کسی کے پیو نو سڑک چڑھن کی اجازت ہونی ہے سچی بولی ہی. ملازم خلوتا ہونا پیو نہیں چڑھا چڑھا بے چھ چونے پہ چڑھتا لانت نہ جے تعلیم محمد ربیش گاٹے لبا میں سڑکاں صاف کرا جو میری جنت پیروں تھلے لکھا اس کفر اپنایا سو کافر ہو جائے میں ارادہ نہ بھی ہو مزاق جن کا شکل سارا ڈرامے کرتے رجیت کو آپ جی موجودہ دور کے تمام علوم جو سکول اور مدارت میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں تو مہربانی عوام کا علم کہاں سے حاصل کریں ہوں علم نہ رو ایمان نو سد کے جاوا دا اں رو مسلمان جان ایمان سے بنی کافر بم مارو یا جان دیو یا ایمان دسا ہو. ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے بغیر جنت مل جانی دہ دس گھنٹے انہیں سن کے ویک کے ظلم ہوا برتن سونے درج ڈٹی ایمان نام تالیم ساری کو فتح وہ قرآن جو خدا کا فرمایا ایمان میں اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ ورنہ تمہارے تباہی بربادی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے حضرت فاروق آزم سرکار نو کسی آن کے ارد کی, عرض کی جناب فلانا عیسائیے بڑا اچھا لکھتا ہے بڑا اچھا حساب کرتا ہے ملازم نہ رکھ لگے منشی طور پہ کلر آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لی اور اللہ فرماتا رازدار نہ بناؤ تک دوبارہ نہیں کیتا قوم استاد بڑائی کری مکہ میں اساتذہ بیان فرمائے دا دا استاد نبی شریت چوتھا کڑتا دھو کے نہ سوچا محل کدھر کرا سوچ سوچ کے تو پی مائل پی دی برکت ہوئی دس لاکھ ہوا میں اگلے دل گیا لودرا ولیج چشتی جلدی چکا خدا تو میں کہرا پڑیا نہ کسی درد تیرہ پڑیا نہ کسی ہوئی جی سڈے کو بن جائے گا قوم بھی بن جائے گا تیرے پڑے لگتے پائے نے اسے میں کیا اگریز نو بند سلوٹ مار دسلمان ویخ بوٹ مار دار دوٹ کے لئے واقع یونیورسٹی کا بڑھیا تکا گیا والا پاؤڈر نہیں ہوں بال سفا پاؤڈر لے کے پانی کی ٹینکی چا دس پروفیسر میں آ کے مول سا با صاحب مبلغ یورپ ہے میںاپ نے اپنی بیٹی سنا فتکاری تو منع کیا دو سال اندر ہوں پورے یورپ کا قانون ہے باپ دو سال بیٹی برائی تو روک پٹی جبا دو سال ادر آتا ہے تبلیغ کرنے کی اجازت میں جماعت چکر گئی آدمی تبلیغ کرتے ہیں بستر چکو میں ضرور بسترے چکا گا پر تبلیغ جی میں تبلیغ دانا ہوں این پہنچی شاید پچاؤ تو پہلو گلیاں بازار ہر پاس نہ شرم آیا نہ کوئی شاعری ہے تعلیم دے خلاف تبلیغ کر بستر تیرا میں بس میں دی جو تبلیغ وہ بزرگ کر گئے واہ واہ تنظیم المدارس کے امتحان دینا گمراہی اور کفر حالانکہ اس کی بنیاد ہمارے اسلاف نے رکھی ہے جی بھی رکھی توبہ تو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 نے ریئے گا نبینے ہو کے نہیں کھانا پینا میں لاہور دے اندر تقریر کر چکا ان پر توبہ فرد ہے یا میں نے شاخ جا میں ساڈے تین گھنٹے بولیا میں سوال کرو سارے مدرسے دخل میں دوبارہ پہن میں کشمی پیا میں ایک وجہ بیان کیا اٹھ وجوہات میں بیان کی لکھیاں پہ میرے کو اٹھ وجوہات بیان کی جب پہلی وجہ بیان کی فوراً آخر یار ایمان تو مکیا پیا جس مدرسے میں بہ کے گل کی اس مدرسہ مدرسے فیضان رسول ہے خونی برج میں گواہ پیش کر دینا اٹھ وجوہات میں بیان کی دیا پہلا پہلی وجہ یہ سی کہ نے انگریز دی یہودی لانتی پڑھائی دران حدیث بسا بھی کیا برابر کیا اور اپنے تنظیم المدارس تے ہر جناب مطلب ایک کتاب چتے لکھا ہوا ٹفر سنت برابر ہو گئی پاسے جس قرآن دعا کر اللہ وحدہ اللہ شریف سانو نبی جوڑے مبارک بدار شکر گزار بندہ بنا رہے آخر پہلا کھو سلام دل سمجھ سے برآ ہے مگر یوں کہ ریلا کھو سلام مسفا رحمت تیلا کو سلام شمائے بز میں دائت پیلا کو سلام سلام صدقے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول ضروری نام سنیے شبی ربیع شریف اڈا چکڑالا جامع مسجد نور میں بعض نواز عشاء ایک عظیم الشان محفل میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں شیخ الحدیث استاد کا استاد نے جامعہ غوثیہ کہ پکا دے جن کے حضرت صاحبی قبلہ ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں کافی سارے دور دراز تو عالم دین جنہوں نے دنیا کائنات دے دین دی خدمت فرمائیے اور ان کے علاوہ استاد خطابت حضرت علامہ قاری حمد خان طاہر صاحب جو کہ اور فرما سلیم خاندان یا اللہ ساڈے اندر اسلاف والی روح عطا فرما اسلاف امت والی روح عطا فرما سم اللہ تعالی